الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه اجمعين ومن تبعهم بإحسان إلهي الدين وعن حبيب بن مسلمة رضي الله تعالى أنه قال شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم نفل الربعا فل بد آتی و فلسا فروج آتی ابو ابوداؤد و ابن الجارود وابن حبان الحاکم الحادی حسن کتاب الجہاد کی حدیثیں پڑھی جا رہی ہیں اور یہ حدیث مجاہدین کو مال غنیمت کتنا ملے گا اس کے سلسلے میں ہے حبیب بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کے آغاز میں سفر کے شروعات میں حملہ کرنے والی جماعت کو مال غنیمت کا چوتھائی حصہ تقسیم کیا اور واپسی میں جو दस्ता فوجی دستہ کسی پر حملہ کرتا اور ان سے جو مال غنیمت حاصل ہوتا تو ایک تہائی حصہ ان میں تقسیم کیا جاتا بطور نقل کہہ یا بطور انعام اصل میں جو قاعدہ اور ضابطہ مجاہدین کے درمیان مال غنیمت تقسیم کرنے کا تھا وہ یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مال غنیمت کوئی حاصل ہوتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سے خمس اپنے لیے نکالتے تھے جیسا کہ عالم علما غنی تم شعین فن علی کہ اللہ کے لیے اس کا پانچواں حصہ ہوتا تھا پھر اس کے بعد وہ مجاہدین میں برابر برابر تقسیم کر دیا جاتا تھا البتہ اس میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کو چاہتے کسی سریہ کو چاہتے تو ان کو کچھ زائد عطا فرماتے عام مجاہدین کے مقابلے میں تو اس میں اسی کا ذکر ہے کہ وہ لوگ جو اسپیشل طور پر جاتے وقت اگر عام مجاہدین سے ہٹ کر کے اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی قبیلے کی طرف سرکش قبیلے کی طرف جو اسلام اور مسلمان دشمنوں کے خلاف شورش برپا کیے ہوئے ہوتا اس کی سرکوبی کے لیے بھیجتے اس کے مقابلے کے لیے بھیجتے اور ان سے مال غنیمت جو حاصل ہوتا تو مجاہدین میں مال غنیمت تقسیم کرنے سے پہلے اس کا چوتھائی حصہ نکال لیا جاتا اور ان مجاہدین میں تقسیم کر دیا جاتا پھر باقی اور مجاہدین میں برابر تقسیم ہوتی اسی طرح سے اگر واپسی میں کسی غزوے سے واپسی کے وقت اگر کسی دستے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں بھیجتے کسی قبیلے سے مقابلے کے لیے اور ان سے مال غنیمت حاصل ہوتا تو اس مال غنیمت کا تہائی حصہ یعنی زیادہ حصہ بطور انعام ان کو دیا جاتا کیونکہ جانے کے مقابلے میں واپسی کے وقت دشمنوں سے مقابلہ کرنا ذرا سا دشوار اور مشکل ہوتا تھا تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپسی کے وقت حملہ کرنے والے مجاہدین کو مال غنیمت میں سے بطور انعام تیسرا حصہ یعنی ون تھرڈ دیا کرتے وعنی بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ينفل بعض من يبعث من السرایہ لأنفسهم سواء قسم عامت الجیش متفق علیہ وہ حدیث یہاں پر بطور اصول اور ذاتہ یہاں پر آگئی ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بعض فوجی دستے کو عام مجاہدین کی تقسیم کے علاوہ بطور انعام ان کو کچھ دے دیا کرتے تھے اور اس کا شمار عام مجاہدین کے تقسیم میں نہیں ہوتا تھا بلکہ عام مجاہدین سے ہٹ کر کے بعض ان لوگوں کو جن کو بطور فوجی دستہ کہیں کسی سے مقابلے کے لیے بھیجتے تو ان کو ان عام مجاہدین سے ہٹ کر کے آہ, کچھ زائد بطور انعام بطور نف دیتے مثال کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزبے میں بہت سارے مجاہدین نکلتے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم راستے ہی سے باراستے ہی سے چند یعنی سو پچاس لوگوں کا ایک دستہ اور ایک جو ہے ایک ٹیم بنا دیتے اور فرماتے کہ آپ لوگ جو ہے فلاں جگہ چلے جائیے فلا قبیلہ جو ہے سر اٹھا رہا ہے تو اب یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ واحیہ بذریہ جاسوس جو مسلم جواسی جاسوس ہوتے تھے ان کے ذریعے سے معلوم ہوتا تھا تو دوران سفر ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی راستے ہی میں جانا کہیں اور ہوتا تھا غزبے کے کسی اور غزبے میں شریک ہونے جاتے تھے لیکن راستے میں مختلف دستوں کو ادھر ادھر جو بھیجتے تھے تو اب کے مجاہدین سب شامل ہے تو وہ جو فوجی دستہ الگ ہو کر کے نکل کر کے جاتا تھا کسی دشمن سے مقابلے کے لیے تو وہ لوگ جو مالی غنیمت لے آتے ان کے مال جو مالی غنیمت حاصل ہوتا تھا اس میں سے چوتھائی یا ون تھرڈ نکال کر کے جاتے وقت چوتھائی نکال کر کے ان کو بطور انعام الگ سے دے دیا جاتا تھا پھر جو باقی بچتا تھا تین حصہ جو بچتا تھا اس کو عام مجاہدین میں تقسیم کیا جاتا تھا جن میں یہ لوگ بھی شامل ہوتے تھے واپسی کے وقت کیا ہوتا تھا اب وہ فوج واپس آ رہی ہے غزل کے تمام مجاہدین واپس آ رہے ہیں ان میں سے اگر واپسی کے وقت اگر کسی کسی فوجی دستے کو بھیجتے کسی سے مقابلے کے لیے تو واپسی کے وقت والے غنیمت جو حاصل ہوتا تھا اس میں سے ایک تہائی بطور انعام بطور نفلے ان کو دیا جاتا تھا محدثین نے نے حدیث نے اس لیے بتایا کہ ون فورتھ جاتے وقت کم ہوتا ہے یعنی چوتھائی حصہ اور آتے وقت جو ہے اگر کسی فوجی دستے کو بھیجتے تھے تو ایک تہائی حصہ دیتے تھے کیوں اس لیے کہ آتے وقت واپسی میں کسی قبیلے سے یا کسی علاقے سے مقابلے کے لیے جب جاتے تو واپسی کے وقت ایک تو سفر کی تھکان ہوتی تھی اور دوسری یہ کہ غزلے سے وہ لوگ جو ہے ہمت مطلب ان کی کم ہو جاتی تھی اور دوسری بات یہ ہے کہ واپسی کے وقتے لوگ اور دشمن چوکڑنے ہو جاتے تھے اور جاتے وقت جو ہے اگر کہیں پہنچ رہے تو وہاں ان کو پتا نہیں چلتا تھا جن سے مقابلہ کرنا ہے اور واپسی کے وقت تو پتہ چل جاتا تھا لوگوں کو بھی اپنے جواسی جاسوس ہوتے تھے تو ان کے ذریعے سے پتہ چل جاتا تھا جس کی وجہ سے وہ تیاری میں ہو جاتی تھی ان سے مقابلہ کرنا یہ دشوار ہوتا تھا وہ مقابلہ اس ان لوگوں کے جن کو جو ہے بغیر بتائے ہوئے یا بغیر خبر لیے خبر پہنچے ہوئے پہنچ جاتے تھے اور ان سے مقابلہ ہوتا تھا اچانک تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپسی کے وقت جو دستہ تھے تو ان کو ون تھڑے عطا فرماتے ہیں. رضی اللہ تعالی کنہ نصیب فی العسل والعنب کن ولا ابی داود فلاسبان صحیح بخاری کی روایت ہے اور ابو داود وغیرہ میں بھی روایت ہے عبد اللہ ابن عمر بیان فرماتے ہیں کہ ہم جہاد میں غزے میں ہمیں شہد مل جاتا تھا اور اسی طرح سے ہم کو کھجورے یہ انگور مل جایا کرتے تھے تو ہم کھا لیتے تھے یعنی دوران غزوہ ہم جہاں جاتے تھے وہاں ہم کو اگر شہد یا کھجور یا اسی طرح سے Uh, انگور وغیرہ مل جاتے تھے تو ہم کھا لیتے تھے اس کو اور ہم اس کو لا کر کے غنیمت کے سامان میں نہیں رکھتے تھے یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر مختصر مختصراً کوئی چیز اس طرح کی مل جاتی تھی تو کھانے پینے کی چیز یہ تو ذکر ہے اس کا لیکن کھانے پینے کی چیز مجاہدین کو جو مل جاتی تھی تو اس کو لے کر کے کھا لیا کرتے تھے اب وہ اتنی چیز نہیں ہے کہ اس کو لے جا کر کے وہاں مال غنیمت میں شامل کرے اور برابر سب میں تقسیم ہو ہاں تھو چھوٹی تھوڑی بہت چیز ہوتی تھی تو اس کو جو ہے مجاہدین اور صحابہ کھا لیا کرتے تھے اس کو نہیں لاتے تھے نہیں جمع کرتے تھے سورن نبی یہ صحیح بخاری کی روایت ہے اور سورن نبی داؤد میں ہے کہ اس میں سے خموس نہیں لیا جاتا تھا خمس خمس کس کو کہتے ہیں یعنی پانچواں حصہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے اپنے اپنے لیے اور کیا کہتے ہیں مسلمان فقیروں میں مشکلوں میں خرچ کرنے کے لیے اپنے گھر پر خرچ کرنے کے لیے اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے لیا کرتے تھے تو اس میں سے خمس نہیں لیا جاتا تھا اور اسی طرح سے آگے بھی کچھ روایتیں آئیں گی تو معلوم یہ ہوا کہ دوران جہاد دوران غزوہ اگر اس طرح کے کھانے پینے کی چیزیں مل جائیں تو کھا سکتے ہیں اس کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ خیالت کی اے، اے، کر لیا ان لوگوں نے بلکہ یہ کھانے پینے کی چیز ہے البتہ اس میں سے اپنے لیے خاص نہیں کرنا چاہیے کیا ذخیرہ اندوزی کرنے کے لیے اور مجاہدین کھڑے ہیں اپنے لیے زیادہ لے کر کے رکھ لیا ایسا نہیں ہونا چاہیے بلکہ ہاں جو وہاں پر موجود ہوں ہاں وہ اپنی ضرورت کے تحت لے لیں اور کھانے کھا سکتے ہیں غان عبداللہ ابن ابھی رضی اللہ تعالیٰ پا خیبر فقینا صحاح ابن الجارودیف صحیح عبد اللہ ابن ابی اوفاردی اللہ تعالیٰ علو فرماتے ہیں کہ خیبر کے دن ہمیں غلہ ملا ہم نے غلہ پایا چنانچے آدمی آتا تھا اور اپنے اپنی ضرورت کے مقدار اس سے لے کر کے چلا جاتا تھا غلہ مل گیا کھانے پینے کی چیز یعنی غلہ گیہوں وغیرہ اس میں تو آدمی آتا تھا مجاہدین آتے تھے اپنی ضرورت کے تحت لے کر کے چلے جاتے تھے تو اس سے بھی پتا چلا کہ کھانے پینے کی چیز تھی آہ, غلہ مل گیا ان کو تو ہر آدمی آتا تھا اپنی ضرورت کے بقدر لے لیتا تھا اور چلا جاتا تھا گویا کے اس کو آم ونیمت میں شامل نہیں کرتے تھے یعنی گویا کہ بہت زیادہ اتنی مقدار میں نہیں ہوتا تھا یہ کہ ایک بہت بڑا بڑی مقدار میں مل جاتا اور جو ہے مجاہدین سب مجاہدین میں تقسیم ہو جاتا ایسا نہیں یعنی مختصر سی مقدار ہوتی تھی جس کو لوگ موجود جو وہاں پر ہوتے تھے تو اس کو استعمال کر لیتے تھے اِبْنِ ثابتٍ اللہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ کسی جانور پر سواری یعنی مال غ... مسلمانوں کے مال غنیمت میں سے کوئی جانور استعمال نہ کرے یہاں تک کہ اس کو کمزور کر دے پھر دوبارہ لا کر کے واپس کر دے اور نہ ہی کوئی کپڑا ایسا لے کر کے اس کو پہن ڈالے یہاں تک کہ جب وہ پرانا ہو جائے تو اس کو لا کر کے ہاں مالے گنیمت میں شامل کر دے اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے ہاں البتہ دورانے جہاد. اصل میں مال فہ اس مال کو کہتے ہیں جس میں جنگ کی ضرورت نہ پڑے جس میں جنگ کی ضرورت نہ پڑے بلکہ کیا کہتے ہیں سلح کر کے یا اسی طرح سے دشمن ویسے ہی ہتھیار ڈال دے پہلے ہی بھاگ کھڑا ہو اور مال غنیمت چھوڑ جائے ہاں تو اس طرح سے یا بعض لوگوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جلا وطن کیا تو چھوڑ کر کے سب اپنا ساز و سامان چلے گئے تو ایسی صورت میں اس کو مال فہ کہتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مالے فہ میں سے جو سب مسلمانوں کا حصہ ہے حق ہے اس میں سے کوئی جانور آدمی نہ لے نہ لے کہ پھر اس کو خوب استبال کرے خوب استعمال کرے یہاں تک کہ لاغر ہو جائے کمزور ہو جائے تو اس کو چھوڑ دے واپس کر دے یا اسی طرح سے کوئی کپڑا خاص کر کے نہ لے لے کہ کپڑا استعمال کرے یہاں تک کہ پرانا ہو جائے تو پھر اس کو کیا کرے کہ اس کو واپس کر دے اس طرح سے نہ کرے بلکہ اگر دورانے کیا کہتے غزوہ اگر اس کو ضرورت ہے کوئی سواری استعمال کرنے لے تو استعمال کر لے یا اسی طرح سے کسی اس طرح کی چیز کی ضرورت ہے تو اس کو استعمال کر لے بعد میں واپس کر دے ہاں خراب کر کے واپس نہ کرے یہ حدیث حسن ہے وعن أبي عبيدة بن الجراحي رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يجير على المسلمين بعضهم أخرجه ابن أبي شيبة وأحمد وفي اسمه به ضعف وللطيالسي من حديث عمر بن العاص قال يجير على المسلمين أدناه وفي الصحيحين عن علي قال عن علي رضي الله تعالى عنه قال ذمة المسلمين واحدة یس آدنا ابو عبید اب الراہ حدی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی ہے وہ کہتے ہیں میں کہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ مسلمانوں کی طرف سے مسلمانوں میں سے بعض لوگ کسی کو پناہ دے سکتے ہیں یہ حدیث حافظ ابن النحدر رحمتہ اللہ علیہ نے اس کے بارے میں کہا کہ زاف ہے کمزوری ہے لیکن حدیث حسن ہے کیونکہ اس معنی کی صحیح ہے ان کے اندر بھی روایت ہے تو کوئی ادنا سا مسلمان ادنا سا مسلمان جو ہے مسلمانوں کی طرف سے پناہ دے سکتا ہے یعنی کوئی اگر کافر ہو اور کوئی مسلمان ہو وہ کہے کہ میں نے فلاں کو پناہ دیا ہاں تو تمام مسلمانوں کے لیے لازم ہے کہ اس چیز کا احترام کریں اور اس کا خیال کرے پھر کسی مسلمان کی پناہ کو نہ توڑے مسرد تیالیسی کے اندر ہے امر بناس رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے یہ کہ یوجیر و المسلمین ادنا ہوں یعنی مسلمانوں کے ذمے مسلمانوں کی طرف سے ان کا ادنا سا آدمی بھی کیا کر سکتا ہے پناہ دے سکتا ہے صحیح ہے ان میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں علی ربی اللہ تعالی سے یہ روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام مسلمانوں کی پناہ ایک ہی ہے دمت المسلمین واحدہ یعنی تمام مسلمانوں کی پناہ ایک ہے یعنی مسلمانوں میں سے ایک شخص سے بھی اگر کسی کو پناہ دے دے اور کہے کہ میں نے یہ ذمہ داری لی پناہ کی طرف سے یا پناہ دیا تو تمام مسلمانوں کی اس کی پاسداری کرنی ہوگی جس کی وضاحت آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دی ہے کہ یس آبا ادنا کہ ان کا آدم، ادنا آدمی بھی اس پناہ کو دے سکتا ہے یس آبا یعنی کوشش کر سکتا اس پناہ دینے کی تو کوئی حرض کی بات نہیں ہے ابنماجا میں سنن ابن ابنماجا میں ایک دوسرے طریقے سے ہے کہ وہ یہ جیو والم اقسا ہوں دونوں کا معنی یہی ہے اور صحیح ہے ان میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں امہانی جو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں کی بہن ہیں یہ فتح مکہ کے وقت اسلام لے آئیں تو انہوں نے کسی کو پناہ دے دیا تھا پناہ دے دیا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اجرنا قد اجرنا من اجر تھی ام مہانی کہ اے مہانی جس کو تم نے پناہ دیا ہے اس کو ہم نے بھی پناہ دے دیا ہے اس سے کیا معلوم ہوا جو اوپر حدیث ہے کہ ادنا ہوں مسلمانوں میں سے ادنا آدمی اگر کسی کو پناہ دے دے یہ خاتون ہیں یہ صحابیہ تھیں ہاں عورت تھی اس کے باوجود بھی انہوں نے پناہ دیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس پناہ کو کیا کیا پناہ دینے کو قبول کیا تو ان احادیث سے معلوم یہ ہوا کہ مسلمان اگر ضرورت سمجھتے ہیں یا کوئی مسلمان کسی مسلمان سے کسی کافر نے پناہ مانگا پناہ طلب کیا کہ بھائی ہم کو پناہ دیجئے ویسے بھی مسلمانوں کا شیوہ ہے ویسے بھی مسلمانوں کا شیوہ ہے کہ ہاں اس طرح کے خیر کے کام اس طرح کے خیر کے کام کہہ لیجئے یا اگر کسی نے کسی موقع سے کبھی ہاں, مسلمانوں کی سے پناہ طلب کی تو مسلمان اتنے بے رحم نہیں ہوتے کہ کسی کو پناہ نہ دیں آپ کو بہت ساری جو ہے ملے گی دیکھنے کو ہاں بہت ساری کلپس اس طرح کی ملے گی کہ کبھی کہیں کوئی آفت آتی مصیبت آتی ہے کہیں سیلاب آ جاتا ہے کہیں زلزلہ آ جاتا ہے کہیں اسی طرح سے بلوا ہو جاتا ہے اور کہیں ہنگامہ ہو جاتا ہے تو مسلمان غیر مسلموں کو پناہ دیتے مسلمان غیر مسلموں کو پناہ دیتے ہیں کافی کو ہندوؤں کو پناہ دیتی اس کی ایک دو مثالیں نہیں بہت ساری مثالیں ہاں جب ہنگامے ہو جاتے ہیں تو ایسے موقع پر مسلمان اتنا بے رحم نہیں ہوتا ہے بلکہ ہاں موقع پر کام آتا ہے غیروں کا وہ یہ نہیں دیکھتا وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ کافر ہے اس کو مر جانے دو جان بچانے کی کوشش کرتا ہے اور کتنے ایک دو واقعات ہیں آپ کو کیا میڈیا میں اور اس میں جو ہے بہت سارے واقعات مل جائیں گے اور یہ اسلام کی ہمارے اس دین کی خوبی ہے ہمارے اس دین کی خوبی ہے یہ ہم لوگ کتابی جہاد پڑھ رہے ہیں پہلے بھی میں نے بتایا ہے کہ جہاد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خون بہایا جائے جہاد کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے کلبے کو بلند کیا جائے اللہ کا کلبہ بلند ہو اللہ کا دین پھیلے جو کہ سچا دین ہے جس کے اندر انصاف ہے حقوق ہے اور روایات اس کے اندر رواداری ہے ہمدردی ہے رحم ہے سب کے لیے انسانوں کے لیے بھی اور کیا کہتے جانوروں تک کے لیے اور حیوانوں تک کے لیے جس کے اندر رحم ہے پیڑ پودوں کے کے جو ہے رحم کا تقاضا کرتا ہے اور اسلام رحم کرنا سکھاتا ہے اور پیش کرتا ہے تو اسلام کی خوبی ہے شاید شاید عمر رضی اللہ تعالیٰ شاید شاید، شاید، آ, پناہ دینے والے کے اوپر میں کوئی مطلب کچھ شرائط ہوتی ہیں یا پھر کچھ چاہے جسے چاہے پناہ دے دے یا پھر اس کو کچھ خیال رکھنا چاہیے پناہ دے دی ہے سوال یہ ہے سوال یہ ہے کہ کیا پناہ دینے کے سلسلے میں یعنی کوئی مسلمان کسی غیر مسلم کو کسی کو پناہ دے دے تو اس کے لیے کیا کچھ شرائط ہیں کچھ اس سلسلے میں دیکھیے اصل میں جو ہے پناہ دینے والے کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ ایسے لوگوں کو پناہ نہ دے ہاں جو کیا کہتے ہیں جنگی مجرمین ہو یا مسلمانوں کے بہت بڑے کیا کہتے ہیں کیا کہتے ہیں دشمن ہوں ایسے لوگوں کو پناہ نہیں دینا چاہیے اس کے بھی کیا کہتے ہیں تقاضے ہیں اور اس کی بھی شرائط ہیں ایسا نہیں ہاں اگر کوئی بہت بڑا جنگی مجرم ہے ہاں جس کے بارے میں حکومت وقت نے اعلان کر دیا ہے کہ بھائی اس کو جہاں پایا جائے مار دیا جائے تو ایسے شخص کو جو ہے ہاں پناہ نہیں دیا جا سکتا البتہ اگر حاکم وقت سے اجازت لے لی جائے اجازت لے لی جائے تو پھر کیا کہتے ہیں حرج نہیں ہے جیسے مثال کے طور پر ایک مثال مجھے یاد آ رہی ہے کہ فتح مکہ کے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غالباً نو آدمیوں کے بارے میں یہ اعلان عام کیا تھا کہ یہ جہاں کہیں ملے ان کو مار دیا جائے ہاں یہاں تک کہ خانے کعبہ کے غلاف سے بھی اگر لٹکے ہوئے ہوں ہا, پکڑ کر کے چمٹے ہوئے ہوں تو وہاں بھی ان کو نہ چھوڑا جائے مار دیا جائے ابن خطل انہی میں سے تھا جس کو قتل کیا گیا ان نو لوگوں میں سے اکرما ابن ابھی جہل بھی تھے رضی اللہ عنہ چار لوگوں کو تو مار دیا گیا تھا پانچ لوگوں پانچ لوگ بھاگ کھڑے ہوئے تھے ان میں سے اکرما ابن ابھی جہل بھی تھے ہا, ان کی بیوی نے غالباً وہ بہت کوشش کیا اور تلاش کر کے وہ لے آئی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے, سے پہلے پوچھ لیا ہاں کہ میں یہ کوشش کرنا چاہتی ہوں اور جو ہے اکرما آپ جو ہے وہ مسلمان ہو چکے ہیں اور اس طرح سے آپ سے ملنا چاہتے ہیں اور میں نے پناہ دیا ہے اس طرح سے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اجازت دے دی تھی ان کو کہ تم کوشش کر سکتی ہو تو اس طرح سے اگر کوئی اس طرح کا مجرم نہ ہو تو اس کو پناہ دیا جا سکتا ہے لیکن اگر کوئی جنگی مجرم ہو ہاں کوئی جاسوس ہو کوئی جاسوس ہو جو کیا کہتے جواسیس کے بارے میں ہے کہ وہ قتل کر دیا جائے گا جاسوس پکڑا جائے گا تو قتل کر دیا جائے گا یہ ہر جگہ کا قانون ہے اسلام کا بھی یہی ہے ہاں تو ایسی صورت میں کسی جاسوس کو پناہ نہ دیا جائے جو جنگی مجرمین ہو ورنہ عام لوگ ہوں تو اس کو دے سکتے ہیں جی وہ سب اس میں نہیں آتے ایک اور سوال میں جی اگر کسی کو پناہ دے دی ہے تو حاکم کو بتانا ضروری ہے کہ اس کو کو پناہ پناہ دے دی کئی چوری چھپے کسی سکتا اعلان ہونا چاہیے کیا بھائی اعلان ہونا چاہیے کیا بلکہ جن لوگوں نے جو ہے رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کسی کو پناہ دیا تو بتایا خبر دی ہاں تو اسی طرح سے جو ہے بتانا چاہیے عام یہ نہیں کہ چوری چھپے جو ہے پناہ دے دیا اس کے بعد دوسرے کو نہیں معلوم اصل میں چھپانے کی وجہ سے کیا ہوگا کہ خطرہ غلطی ہو سکتی ہے کسی سے کسی مسلمان نے کسی کو پناہ دیا اب دوسرے مسلمان کو جب نہیں معلوم ہے تو وہ سوچے گا یہ تو بڑا کیا کہتے ہیں وہ فلا ہے یہ ہمارے اس کا نہیں دشمن کا آدمی ہے تو اس لیے جو ہے بتانا چاہیے ورنہ تو وہ دشمن کا آدمی سمجھ کر کے کہ اگر کہیں اکیلے میں پایا تو قتل کر دے گا تو اس لیے بتانا چاہیے اعلان کرنا چاہیے کہ ہاں فلا کو پناہ دیا میں نے فرماتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میں ضرور بل ضرور یہود اور نصارہ کو جزیرہ عرب سے نکال دوں گا یہاں تک کہ میں اس میں سوائے مسلمان کے کسی کو نہیں چھوڑوں گا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی ہاں لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا, کیا یا موقع نہیں ملا یا حالات ایسے نہیں تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ علہ کے زمانے میں حضرت ابو رضی اللہ تعالی علہ کو موقع ہی نہیں ملا وہ جو ہے مرتدین سے اور مانعین عین سے جو زکوٰۃ یعنی حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک تو خلافت کی مدت تقریباً دو سال تین مہینے تھی بہت مختصر سا موقع اور اس موقع اس, موقع اس مختصر سے موقع میں مرتدین جو دین اسلام سے پھر جانے والے تھے ان سے مقابلہ کرتے رہے کئی نبوت کے دعوے دار مسلمہ کذاب اور اسود عانسی وغیرہ سب کھڑے ہوئے ہو گئے اور اسی طرح سے زکاة کا زکات سے رک جانے والے اور زکوٰ روکنے والے بہت سارے لوگ ہو گئے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ و تعالیٰ انہوں کو اس طرف دیکھنے کا موقع ہی نہیں ملا نہیں ملا لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنے اپنے دور خلافت میں اپنے دور خلافت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خواہش کو پوری کر دیا اور یہود ن سارا کو جزیر عرب سے نکال دیا جزیر عرب کہاں سے یہ جزیر عرب جو ہے یہ مشرق میں یعنی مغرب میں جدہ سے لے کر کے کہہ لیجئے سمندر سے لے کر کے ادھر مشرق میں یہ علاقہ آپ کا جو ہے عراق کے بارڈر تک عراق کے بارڈر تک یہ جو ہے شامل ہوتا ہے اسی طرح سے یمن کی آخری حد تک ہاں عدن ادن جو ہے آخری حد ہے جو, جو, جو ساحل سمندر پر وہاں سے لے کر کے ہاں ملک کے شام کے آخر تک حدود تک یہ جزیرہ عرب شمار ہوتا ہے گویا کہ یمن بھی جزیرہ عرب میں شامل ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش تھی چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنے وقت میں اس ضرورت کو اس خواہش کو پوری کر دیا اور مقصد یہ تھا کہ ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ تھا کہ یہ سرزمین ان لوگوں کے اس سے پاک ہو جائے کیونکہ اگر یہ رہیں گے تو یہ اپنی شرارتیں ہیں شرارتوں سے باز نہیں آئیں گے اور آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پوری دنیا میں جو بھی فسادات اس وقت ہیں وہ انہی لوگوں کی وجہ سے ہیں انہی لوگوں کی وجہ سے ہے ہر جگہ یہودیوں کے خون شام پنجے کام کرتے رہتے ہیں چاہے جہاں ملک کا دنیا کا کوئی خطہ ایسا نہیں جہاں خوریزی اگر ہو رہی ہے تو وہاں یہودیوں کے خون پنجے خونی پنجے نظر نہ آ رہے ہو ہاں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے ان کو جزیرہ عرب سے نکال دیا تھا یہ صرف مسلمانوں کے نہیں بلکہ پوری انسانیت کی یہ دشمن ہے اپنے علاوہ یہ یہودی ہاں غیروں کو غیر یہودی کو یہ کتا اور خنزیر سمجھتے ہیں اس لیے پوری انسانیت کے دشمن ہیں اس لیے ان کا نکالا جانا جزیرہ عرب سے ضروری تھا۔ وان رضی اللہ تعالی عنہ قال كانت اموال بني النضیر مما افا الله على رسول منما لم يوجف عليه المسلمون بخيلن ولا ركاب فكانت للنبی خاصا صلى الله علی وسلم خاصا فكان ينفق على اهله نفقت صلہ وما بقي جعله فلقرائی وسلحت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ بنی نظیر کے مال ان میں سے تھا جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا جنگ عطا فرمایا مال فیت کی تعریف گزر چکی ہے کہ وہ مال غنیمت جو بغیر جنگ کے حاصل ہو جائے چنانچہ بنو نظیر یہ یہودیوں کے تین قبیلوں میں سے ایک بہت بڑا قبیلہ تھا مدینہ تشریف لانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ معاہدہ کیا تھا معاہدہ کیا تھا ان سب پورے یہودیوں کے ساتھ معاہدہ تھا کہ وہ معاہدے کی پاسداری کریں گے مسلمانوں کے خلاف رشہ دوانی نہیں کریں گے بلکہ مسلمانوں پر اگر باہر سے کوئی حملہ کرے گا تو مسلمانوں کا ساتھ دیں گے اور جو خرچ آئے گا دونوں مسلمان اور یہودی دونوں برداشت کریں گے اس کو اور اسی طرح سے یہودیوں پر اگر کوئی حملہ ہوگا تو مسلمان اس کی ان کی طرف سے دفاع کریں گے اور مسلمان خرچ برداشت کریں گے وغیرہ وغیرہ یہ سب ایگریمنٹ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ معاہدہ کیا تھا اور بہت سارے کیا کہتے ہیں وہ نکات اور بہت سارے پوائنٹس تھے ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ جو ہے مسلمانوں کے ساتھ جو ہے یہ معاہدہ تھا کہ ان کے خلاف ریشا دوانی نہیں کریں گے لیکن ان یہودیوں نے جو ہے غزو بدر کے بعد غزوہ بدر کے چھ مہینے کے بعد یا جو غزوہ عہدہ اور بیر معینہ ویر کے واقعے کے بعد ہاں ان لوگوں نے جو ہے غداری کی عہد شی کی چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا محاصرہ کر لیا اور محاصرے سے وہ گھبرا کر کے اپنا گھر بار اور مال چھوڑ کر کے خیبر جلا ہو گئے چلے گئے تو اس طرح سے یہ مال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں جو ہے کچھ اپنے لیے رکھ لیا اور باقی جو ہے تمام جو ہے وہ کچھ لوگوں مہاجرین میں کچھ تقسیم کر دیا اور کچھ دو انصاری صحابہ کو دے دیا عام جو ہے مسلمانوں میں تقسیم اس کو نہیں کیا کیونکہ اس میں لڑائی اور جنگ نہیں ہوئی تھی تو بنو بن, بن ندیر کے مال کو بنو بن, بن ندیر کا مال جو کہ اللہ تبارک تارا نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا تھا یہ ان میں سے تھا جس پر مسلمانوں نے اپنے اونٹ اور گھوڑے نہیں دوڑائے تھے یعنی جگ نہیں کی تھی چنانچہ یہ خاص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے تھا چنانچہ اس میں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اپنی بیویوں اور اپنے گھر والوں کے لیے ایک سال کا خرچے نکال لیتے تھے اور باقی جو ہوتا تھا اس کو کیا کہتے ہیں گھوڑوں اور جو ہے ہتھیار کی خریداری میں لگاتے تھے اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے غزلے کے لیے متفق کنالئے صحیح بخاری صلی السلم کی تو عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى نقال قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر فاصبنا فيها غنما فقسم فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم الطائفه وجعل بقيتها في المغنم رواه ابو داود ورجاله لا بأس بهم والحديث حسن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه فرماتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ خیبر کیا یعنی خیبر کا غزوہ کیا جہاد کیا اس میں ہم کو بہت ساری بکریاں ملی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے کچھ بکریوں کو ہمیں بطور انعام عطا فرمایا اور باقی بکریوں کو مال غنیمت میں شامل فرما دیا اس حدیث سے بھی پتا چلتا ہے کہ مال غنیمت میں سے کچھ نکال کر کے غنیمت سے پہلے مال غنیمت تقسیم کرنے سے پہلے کچھ ہے لوگوں کو ان کی اچھی کارکردگی کی وجہ سے ان کو کچھ انعام اور نفلی طور پر زیادہ دیا جا سکتا ہے وَعنَ اِبن حبان حدیث صحیح ہے ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں عہد شکنی نہیں کرتا اور نہ سفیروں کو روکتا ہوں اصل میں واقعہ یہ ہے کہ ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ اسلام قبول کرنے سے پہلے کافروں کی طرف سے بطور سفیر بن کر کے آئے تھے بطور سفیر بن کر کے آئے تھے ان کی طرف سے گفت و شنید بات چیت کرنے کے لیے آئے تھے حکومتی سطح پر سمجھ لیجیے ہاں حکومت کی یعنی مکہ کی حکومت کی طرف سے قریش کی طرف سے یہ سفیر بن کر کے کچھ بات چیت کرنے کے لیے آئے تھے جب وہاں آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور دیکھ کر کے ہاں دیکھتے ہی کلمہ پڑھنے لگے اور فرمایا کہ ہاں یہ جو ہے چہرہ جو ہے کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا چنانچہ وہ اسلام لے آئے اسلام لانے کے بعد انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب میں واپس نہیں جاؤں گا اب میں واپس نہیں جاؤں گا اس موقع سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں عہد شکنی نہیں کروں گا اور نہ ہی جو ہے سفیر کو روکوں گا چونکہ اس بیچ ہو سکتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور کافروں کے درمیان کچھ صلاح ہو چکی ہو سکتا ہے صلاح حدیبیہ کے بعد کا واقعہ ہو تو اس بیچ ہی آئے ہو تو بہرحال آ, کافروں کی طرف سے آئے تھے اور مسلمان ہو گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آ, اس لیے فرمایا کہ میں عہد کو توڑتا نہیں ہوں کیونکہ کافروں کے درمیان جو ہے کافروں سے جو ہے یا قریش مکہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک ہی موقع سے عہد و پیمان کیا صلح کی وہ حدیبیہ کا موقع تھا تو وہی موقع تھا ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد کا یہ واقعہ ہو یا یہ کہ یہ واقعہ جو ہے اس سے نہ جڑا ہو لیکن دوسرا لفظ جو ہے اس میں کہ ولا احبص الصفیر رسول کہ میں سفیروں کو روکتا نہیں ہوں تو ہو سکتا ہے کہ کیا کہتے ہیں یہ اس سے تعلق ہو تو بہرحال ابو راف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں دی بلکہ بھیج دیا پھر بعد میں وہ اپنا جیسے بھی وہ آئے ہوں بہرحال تو گویا کس سے یہ پتا چلا کہ اسلام جو ہے سفیروں کا احترام کرتا ہے ان کو قتل کرنے کی اجازت نہیں دیتا رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کال کرتین اط فاقمتم اوہا فعقم تم فیح فص مکم فی ہا وی کریتی استط و رسول و رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو <تصفح> <مسلم> <مسلم> رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جس بستی میں آؤ اور وہاں تم ٹھہر جاؤ یعنی تم وہاں پہنچو اور اس بستی کے لوگ جو ہے لڑائی جھگڑا تم سے نہ کریں یا تو مسلمان ہو جائیں یا تو ہاں وہ لڑائی جھگڑا نہ کریں اور تمہیں جو بغیر لڑائی جھگڑا کے مال غنیمت حاصل ہو جائے تو تم اس کے کیا کہتے ہیں حصے دار دل. تو اس میں تمہارا حصہ لگایا جائے گا لیکن اور وہ بستی جس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی ہو اور تم نے ان سے جہاد کیا ہو جہاد کیا ہو تو ایسی صورت سے ایسی صورت میں اللہ اور اس کے رسول کے لیے اس کا پانچواں حصہ ہوگا پھر تمہارا اس میں مال حلیمت کا حصہ لگے گا یعنی چوتھا چار حصے جو ہوں گے اس میں تم کو دیا جائے گا اور اس کے تم حقدار ہو یہاں تک جہاز سے متعلق باتیں جو ہیں وہ ختم ہوئی اب یہ باب ال اور صلح وغیرہ کا بیان ہے اس میں بہت ساری ہیں ستائیس منٹ ان شاء اللہ تمہارے کو تعالیٰ اگلے درسے میں یہ باب مکمل کیا جائے گا اور اس کے بعد ایک باب اور ہے میں سمجھتا ہوں کہ اگلے درس میں کتاب الجہاد ختم ہو جائے گا ہو جائے گی کتاب کتاب الجہاد اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے بار بارل سب کو دین کے اندر صحیح سمجھ عطا فرما اور اسلام کو اے اللہ سربلندی عطا فرما اللہ مسلمانوں کو اس وقت جو ہے اپنی طرف سے دفاع کرنے اور اسلام کا کلمہ بلند کرنے کے توفیق عطا فرما اللہ جہاد کے علم جہاد بلند فرما رب العالمین صلی اللہ علیہ نبینا محمد عالیہ علیہ صابق مین السلام علیکم اللہ وبرکتہ.